الحمد لله رب العالمين <تصفح> والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فقاولوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسر سے درود پڑے ہوں گے حبیب صلی اللہ تعالی علامحد حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آ پیارے مدنی چینل کے ناظرین ستائیس روزے بھی ختم ہو گئے اور آج اٹھائیس سی شب آپ پہنچی ہے اللہ تعالی ہم سب کی رمضان میں کی گئی کوششیں جو اس کی رضا کے مطابق کی گئی ہوں اسے قبول فرمائے اور بقیہ دن اچھے انداز سے گزارنا نصیب فرمائے دنیا کی رنگینی اور دنیا کی جو کشش ہے یہ سب پر ظاہر ہے کہ ہر طرف سے گویا کہ ایک نت نئے انداز سے ہمیں اپنی طرف کھینچا جا رہا ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے اور دنیا کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا چلا جاتا ہے کبھی کس انداز ہے کبھی کس انداز ہے کبھی کس انداز ہے ستائیس رمضان المبارک کے رخصت ہونے کے بعد بس یوں سمجھیے کہ ہر طرف سے ایک عجیب سا سما ہوتا ہے کہ بس اب لوگ عبادت کی طرف جو آئے تھے وہ بھی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں عید کی تیاریاں ہوتی ہیں مگر یہاں میری مراد عید کی تیاریوں کے نام پر ہونے والے ہونے والے وہ انداز ہیں جو اگر گناہ نہ بھی صحیح مگر شرعن بہت زیادہ مطلوب و محمود نہیں ہوتا یعنی پسندیدہ نہیں ہوتے اور ہمارا اندازہ زندگی بہت سارا جیسے کہ رمضان و مبارک کے جاتے سے کہ تبدیل سا ہو جاتا ہے اور یہ چند دن بڑی آؤٹ آف روٹین ہوتی ہے لیکن اس میں وہ اللہ تعالی کی جو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جو پہلو ہے اس طرح رجحان بہت کم ہوتا ہے اور ایک عجیب سی دنیا بن جاتی ہے خوشی عید کے دن کرنا یقیناً یہ ان محمود ہے شرع مطلوب ہے اچھی بات ہے عید کے دن یہ خوشی کا دن ہے مگر ہمارا خوشی منانے کا ایک اپنا اپنا انداز ہے اگر یہ خوشی منانے کا انداز شریعت متحرہ کے مطابق ہو اور بزرگان دین کے طریقے کار کے مطابق ہو تو مدینہ مدینہ یعنی ہم عید کا دن بھی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ کیوں نہ بنائیں کہ یہ عید الفطر کی جو نعمت ہمیں نصیب ہوتی ہے یہ جو اتنا مبارک دن ہمیں نصیب ہوتا ہے اس میں ہم اللہ تبارک و تعالی کا مزید قرب کیوں نہ پائیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس روز بلکہ آپ عید کی فجری کو چیک کرنے چلیں ابھی تو آپ کو الحمدللہ للہ وجل مسجد میں ابھی کچھ بہار نظر آئے گی مگر اب یہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بڑی کمی ہوتی نظر آئے گی لیکن چاند نظر آتے ہی ایک عجیب سی گیما گیمی ہو جائے گی لوگ سڑکوں پر جیسے انداز سے گھوم پھر رہے ہوں گے میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا کہ وہ رات جس رات یعنی وہ جو مجموعہ ہے جو بخشش والوں کا جتنے بخشے گئے ان کے مجموعے کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش بخشتا ہے عید الفطر کی رات جسے عبادت کے ساتھ زندہ رکھنے کی روایتیں ملتی ہیں کہ اس کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھو اور جو اس کو اس طرح اللہ کی رضا کے مطابق اس رات کو زندہ رکھے گا تو جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مرنے نہیں دے گا اس کے دل کو زندگی نصیب فرمائے گا تو آپ بتائیے کہ ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے ایک تو وہ اشاق ایک تو وہ مطلب کہ خواص یا جن پر اللہ تعالیٰ کا واقعی خاص فضل ہے کہ جو چاند رات کو ہی ایک غم رمضان کی کیفیت میں جیسا کہ غوطہ زن ہوتے ہیں اور ان کی بالکل حالت غیر ہوتی ہے ایک وہ طبقہ ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان و مبارک کے رخصت پر ہم ان کو دیکھتے ہیں آپ مغرب چینل پہ بھی ان کو دیکھتے ہیں اگرچہ یہ فی زمانہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز ہے لیکن اس طرح کے غم کی کیفیت یعنی رمضان کے رخصت ہونے پر جو چاند رات کو جو رمضان رمضان و مبارک کے رخصت ہونے پر جو کیفیات ہیں ان کیفیات کے تو ایک سارے واقعات ملتے ہیں تو ایک تو چلیں یہ بزرگوں کا ایک حصہ ہوتا ہے اور جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس پر اللہ تعالی کا کرم ہوتا ہے یہ ایک یہ ای بھی ایک نعمت ہے جو اس ماہ رمضان کے رخصت ہونے پر اشاک ماہ رمضان عاشقان ماہ رمضان کی مذہبی کیفیت بنتی ہے اور مگر وہ جو ایک مطلب کہ جیسے کہ اللہ گلا مچاتے ہیں پھر اللہ گلا مچاتے ہوئے ایک وحیات قسم کا انداز ہوتا ہے معذرت کے ساتھ ایک جملہ میں بولنے جا رہا ہوں اگرچہ یہ جملہ بازاری ہے لیکن اسے سمجھانے کو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں چھچور پنا ارے ایسی مطلب کہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور چھیرا چھیری کرتے ہیں کہ اللہ کی پنا بازاروں کا حال کس قدر خراب ہو جاتا ہے عام جو جملہ کہتا ہے نا میں نے وہ جملہ رہا ہے یہ اچھا جملہ نہیں ہے ہماری زبان میں بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھتے نہیں ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کال کریں مجھے بتائیے کہ کیا ہے پلیز کال کریں اور ہم مطلب کہ مل کر کچھ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں یعنی یہ ہو سکتا تھا چاند رات کو بولا جائے یعنی تو یہ چاند رات کو بولنے کا بھی ذہنی بننا تھا کہ چاند رات کو سنے گا کون چاند رات تو ویسے ہی لوگ مطلب کہ سڑکوں پر موٹر سائیکل کے وہ سائلنسر نکال کر او oh, بھائی نہیں, کیا کیا کرتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی آپ کو بھی واقعی صحیح عرض کر رہا ہوں یہ رات جو شب جو عید الفطر کی رات ہے چاند جو نظر آ جاتا ہے رمضان ہم سے رخصت ہو جاتا ہے یقینا اس کے رخصت ہونے کا غم ہونا چاہیے نو no ڈاٹ رخصت غم ہو. اور اگلے دن عید کا دن ہے عید الفطر ہے اور وہ خوشی کا دن ہے اس دن خوشی کرنا مستحب ہے تارے ثواب ہے مگر وہ خوشی منانے کا انداز کیا اور رات کو جو ہماری کیفیت ہوتی وہ کیا کہ خوشی منانے کا انداز یہ ہے کہ ہم تفری کرنے کے لیے جائیں کیا آپ عید اس طرح گزارنا چاہ رہے ہیں کہ جو شہر میں جو سنیما گھر لگے ہوئے ہیں ان سنیما گھر کا دورہ کیا جائے اور دیکھیں کہ یار کون سی فلم اچھی لگ رہی ہے یا اخبار میں دیکھا جائے یا کون سی فلم اچھی لگ رہی ہے یا چار دوستوں سے پوچھا یار بتاؤ یار یہ اس عید کو کون سی فلم آ رہی ہے کتنی فلمیں آ رہی ہیں بھائی اب یہ ٹی وی بھی دکھاتا ہو یا سنیما دکھاتے ہو ہو جو بھی فلم تو فلم فلم ہے نا بھائی یہ جو جس میں پردگی بے حیائی اور یہ گنا برے سلسلے ہوتے ہیں مطلب مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالی نے رمضان و مبارک جیسا مہینہ عطا کیا ہم اس ماہ میں ایک کوشش کرتے رہے ہم اس ماہ میں جب وہ ہم وضو کا پانی منہ میں ڈالتے اور افسر کی نماز کے لیے جب وضو کرتے اور منہ میں پانی ہوتا ہم ڈر ڈر کر پانی باہر نکال دیتے تھوکتے کہ کوئی کترا میرے حلق میں نہ چلا جائے کہ میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے آپ کو تو باترو میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا اگر ایک کترا اگر گلے کے اندر حلق کے اندر ٹپکا دیتے تھوڑا گلا سوکھ گلا گیلا ہو جاتا تو کوئی دیکھ تو نہیں جاتا نہیں نہیں میرا روزہ ٹوٹ جاتا کسی کو نہیں پتا تھا آپ کا روزہ ٹوٹ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے آپ کا جواب یہی ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے میں اپنا روزہ ضائع کر دوں واقعی آپ کی بہت اچھی عادت ہے کمال ہے یہ میرے روزے کی برکت ہے اتنا پیارا ذہن کس نے بنایا ہمارا رمضان مبارک نے روزے میں اتنا پیارا ذہن بنا شربت کا گلاس سامنے رکھا ہوا ہے ابھی ایک منٹ بھی باقی ہے آپ نہیں پیتے ایک منٹ ڈاکے سے پیئیں گے یا چلو احتیاط کرو کہ میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی خوشبو لٹاتا ہوا کھانا آپ کے سامنے رکھ آپ نہیں اٹھاتے اس کے لیے رب کی رسا کے لیے یہ رمضان ہمیں پورا سال یہ مش کرواتا رہا کہ وہ مطلب کھانا پینا جو عام طور پر ہم جب چاہتے تھے کھا لیتے تھے لیکن ایک وقت سے ایک وقت تک نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور بھی جو کام نہ کرنے والے ہم نہیں کرتے تھے مگر یہ کیا ہو گیا کہ اب آپ رمضان مبارک میں ہی پری پلان گناہ کا مطلب گناہ کا پلان کر رہے ہیں مطلب گیدرنگ کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں آپ کہ ہم فلاں کے گھر جمع ہو جائیں گے کیا ہوگا وہاں پر کیا کریں گے کچھ نہیں اللہ گلا کریں گے گانے ہوں گے موسیقی کی بجری ہوگی خوب کھیل تماشا ہوگا میں کپڑوں پہ کوئی تفصرہ نہیں کر رہا میں جس چیز پہ تفصرا کر رہا ہوں جس چیز پہ بات کر رہا ہوں اس پر غور کیجیے سب جمع ہوں گے اور کزنس ہوں گے لڑکیاں ہوں گی لڑکے ہوں گے تھوڑا تفریح کریں گے مزا کریں گے صحیح ہے درست کر رہے ہیں اس سے اللہ کو راضی کر لیں گے کہ اللہ کو راضی کرنے والا یہ کام ہے رمضان مبارک ہمیں یہ سکھا تھا جا رہا ہے عید الفطر اس کا نام ہے نئے نئے گانوں کی کیسے کی ریلیز ہونا کہ اس کو عید الفطر کہیں گے نئے فلموں کا ریلیز ہونا نئے نئے ڈراموں کا ریلیز ہونا نت نئے گناہوں کے انداز کا مطلب کہ اس کو پروموٹ کرنا تو اس کا نام عید الفطر کہیں گے ہم نہیں میں تو عشق رسول سے بات کر رہا ہوں ایک درد مند مسلمان سے میں اس کے سامنے تو میں سوالات کھڑے کر رہا ہوں کہ اس کا نام ہم عید کہیں گے کہ یہ نعمت والا دین یہ خوشیوں والا دین یہ اللہ تعالی کی رحمت کو پانے والا دین یہ جنت جیسے نعمت کا سوال کرنے والا دن کیا اس روز ہم یہ انداز اختیار کریں گے کہ آپ نے سنیما کی بکنگ کے لیے پیسے جمع نہیں کروائے کیا تعلقات نہیں لگوائے ہیں آپ نے ایک ایسا تفریح مقام آپ نے بک نہیں کروا لیا جہاں پر یہ خاندان کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے خوب بے پردگی ہوں گی اللہ گلہ کا نام پر اللہ گلے کے نام پر رشتہ داری سے سب ملنا ہے سلے رحمی کرنی ہے جائیے بھائی بہن سے جا کر مل جائے گا دار آپس میں رشتے داروں سے ملیں گے مسفا کریں گے معانقہ کریں گے مرد مرد سے اں پر دیکھیے اس کمرے کے اندر بے پردگی تو نہیں ہو رہی آپ اپنی خالہ زاد پھپیزات یا ماموزات دہند کے ساتھ بھی تکلف تو نہیں ہو رہے جب وہ آپ کے ساتھ تکلف نہیں ہو رہی ہے ہم مسلمان ہیں نا ہماری باؤنڈریز ہے نا ہمیں ہماری خوشیاں بھی تو اپنی باؤنڈری میں لے کر ہی بنانی ہے نا اور یہ, یہ خوشی تو ملی رب کی بارگاہ سے ہے ارے اس روز تو روزہ رکھنا ہی شرم جائز نہیں ہے اور اب غور کیجئے کتنا بڑا چینج ہے چینج دیکھیے کہ ایک دن پہلے اگر بلا اجازت شرعی روزہ نہیں رکھتا کہ شریعت نے اس کو روزہ فرض کیا اور اس کے بعد کوئی ایسا شرم عذر نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھے تو وہ گناگار ہو رہا ہے اور ایک روز کے بعد طاقت ہے صحت ہے سب کچھ ہے کوئی روزر نہیں ہے بس اللہ نے منع کر دیا نہیں رکھنا نہیں رکھتا روزہ روزہ نہیں رکھا کیوں نہیں رکھا آپ سے سو سوال کرتا ہوں آپ کہیں گے اللہ نے منع کیا اچھا خاصا روزہ رکھ... سال بھر روزے رکھنے والا آدمی بھی عید کے دن روزہ نہیں رکھے گا نا یہی کہے گا نا. اللہ نے منع کیا ہے تو اور وہ کام جیسے الب نے منع کیا ہے اگر آپ کے سامنے معذ اللہ ایک چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں حرام گوشت رکھ دیا جائے کیا کھا لیں گے نہیں کھائیں گے, کیوں؟ آپ کہیں گے اللہ نے منع کیا بہت اچھا جواب دے رہے ہیں آپ واقعی اللہ نے منع کیا ہے. یہ حرام گوشت نہیں کھا سکتے آپ کا. تو اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا منع کیا کہ ہم نہیں جانتے اللہ نے اس چیز سے منع کیا اللہ نے اس چیز منع کیا گانے فلمیں بازے میں سوچ یہی سوچ رہا تھا کہ میرا بیان تو ابھی تو یہی ہے میں تو ابھی تو بیان جو لے کر آیا ہوں آپ کو جو آج میں نے بیان کرنا تھا اس سے تو میں نے ایک عبارت بھی پڑھ کر آپ کو نہیں سنائی نہ وہ موضوع کی طرف آیا موضوع کہیں اور نکل گیا کیا مشورہ ہے آپ کا کال کریں گے آپ کچھ اپنے نیتیں کچھ اپنے محسوسات اگر پلان تھا پر آپ کو لگتا ہے کہ یار بات تو یہ درست کر رہا ہے مجھے عید اللہ کی نافرمانی کے لیے تو نہیں ملی تم اپنے رب کی نافرمانی کرو مدنی کافلے میں اگر سفر نہ کر سکے اگر مسجد میں دن بھر گزار نہیں سکتے تو کم از کم ان جگہوں سے تو بچو یا جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کیا رب کی نافرمانی ہوتی ہے کہ ان جگہوں سے نہیں بچیں گے آپ کیا عید الفطر محض اللہ رب کی نافرمانی کا نام ہے نہیں نہیں چوٹ کر رہا ہوں آپ کو یہ رب کی نافرمانی کا نام نہیں ہے نئے صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنے شریعت کے مطابق شریعت کے مطابق لباس پہنے وہ بھی شریعت کے مطابق انداز اختیار کرے وہ بھی شریعت کے مطابق عید کی نماز پڑھنے جائیں گے آپ اس سے پہلے فجر کی نماز نہیں ہے وہ بھی جماعت واجب ہے پھر بھی اب ادا نہیں کر رہے ہیں عید کی نماز کے لیے اب داڑھی صاف کر کے جائیں گے رمضان میں آپ نے شعب بڑھا لی ہوگی اس کو اس رونق والے چہرے کو اب اجڑنے مت دینا یہ تو بہار ہے اس چہرے پر بہار آئیے یہ, یہ خزا لے آئیے دنیا میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے اچھی چیز نہیں ہے اچھی وہی چیز ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو اچھی لگے ہمیں نبی کی سنت کو اختیار کرنا ہے اگر رمضان نے اپنے سروں کو ڈھاپ لیا ہے تو ڈھاپے رہنے تھے ننگا نہ ہونے دے نماز کے آدھی بنے تو اب بنے رہیے عید کی روز ہی فجر کی نماز قضا مت کر دیجیے اور مسجد میں جماعت نماز میں عید کے دن رشتہ عید کی نماز رشتے رشت اچھی آدت بہت اچھا منظر ہے دل خوش ہوتا ہے تو الحمدللہ اس قدر عید کی نماز کے لیے اشکا نے رسول مسجد کا راستہ اختیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں ایک خوبصورت انداز ایک اسلام کی خوبصورت تصویر ایک سامنے آتی ہے لیکن وہی عید کے روز آٹھ بجے عید کی نماز تھی اور صبح سارے پانچ بجے فجر کی جماعت تھی یہی عید کے دن سارے پانچ بجے مسجد میں آتے تو مسجد خالی اور آٹھ بجے آئے تو مسجد پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں کہاں ہیں یہ عید کی نماز پڑھنے والے فجر میں کہاں تھے تو یہی لوگ گم گوم کر جب گھر پر آئیں گے دوپہر تک زہر کی جماعتیں کہاں ہیں آپ تھک گئے زہر کی نماز میں مسجد میں کون آئے گا کھانا کھا کر سو گئے آپ عید کے روز اثر گھر میں پڑ لی اچھا نہیں پڑی نہیں کون آئے گا عید کی دوست میرے رب کی گھر مسجد کو آباد کرنے کے لیے کون کیا عید الفطر اللہ کی نافرمانی کا نام ہے محض اللہ سما محض اللہ نہیں نا سب کی فرما برتاری سب کی شکر گزاری سب کی دعت اس کا شکر ادا کرنا بولا تو کتنا کلیم ہے اتنا عظیم ماں عطا کیا اور ساتھی اتنا خوشی کا دن اتنی مسرت کا دن شادمانی کا دن عطا کیا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آپ کے شکر ادا کریں اللہ سے دعا کریں اللہ سے التجا کریں یا اللہ آج خوشی کا دن ہے اور تم مزدوروں کو مزدوری عطا فرمائے گا اگرچہ ہم وہ کام تو نہ کر سکے جیسا تو فرماتا رہا مگر ہمیں بھی عطا کرتے جہنم سے آزادی عطا کرتے جہنم سے آزادی لینے کا یہ دین کا سوال کرنے کا دین اللہ کی رحمتیں پانے کا دین عید الفطر عید الفطر گناہ کرنے کا یہ گناہ کرنے کا دن نہیں ہے یہ عبادت ریاضت رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین موقع ہے میں امید کروں اگر ہمارے مدی چینل کے ناظرین میں سے کسی نے بدقسمتی سے رف فلمیں دیکھنے کی یا فلم کی بکنگ کی یا اس طرح کی گنا بھری تفریح تو کوئی پلائن کیا ہوا ہے ختم کر دیئے اور یہ چودہ سو چونتیس سے ہجری الفطر وہ مبارک دن بلکہ رات سے ہی نیت کر لیجئے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں گا رب کو راضی کروں گا ابھی تو ستائیس کی بابرکت رات گزاری ہم نے اور اس کو بڑا دین کہتے تھے آج جو گزرا اس لیے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آج عام لوگ مطلب گھروں پر ہوں گے بڑا دن عموماً لوگ گھروں پر بیٹھ کر گھر والوں کے ساتھ افطار کرنے کو پسند کرتے ہیں ایسا جو بازاروں کا حالم ہوگا تو شاخ مساجد میں بیٹھ کر غمِ رمضان پر آنسو بہارے آ جاتا ہے سب کو رلا کر اور یہ ان کو حصہ نصیب ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے غمِ رمضان نصیب ہوتا ہے مگر اس کا کیا, کیا جائے تو ہم تو دور کی بات محض اللہ محض اللہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ ہی کب جائے ارے ایسے شفیق اور ایسے قریب مہمان کے جانے کا بھی کوئی انتظار کرتا ہے کیا میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان اگر میری امت جانتی رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہوتا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی نیتوں کا ضرور اظہار کریں گے ایس ایم ایس کے ذریعے کریں گے کالز کے ذریعے کریں گے اگر آپ کی ایسی کالز مجھے ریسیو ہو گئی تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آنر کروں گا تاکہ آپ کے جذبات اور آپ کی اچھی اچھی نیتوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ اوروں کو بھی اس کی رغبت اور ترغیب مل جائے میں نہیں جانتا میرا کالنگ سسٹم یا کالنگ جو ایریا ہے اس کی کیا پوزیشن ہے اور وہاں پر جو رش لگ جاتا ہے جب اس طرح کا اعلان ہوتا ہے تو کالس کا رش لگ جاتا ہے بازوں کا تو یا لوگ ملانے کی کوشش کرتے نہیں ملتا لیکن جو ہی مجھے پتا چلے گا کہ کالس آ گئی ہیں یا آ رہی ہیں میں ان شاء اللہ آپ کی کالس بھی اگر ضروری ہوا چلانے جیسی ہوئی تو میں اسے بھی آن کرنے کی کوشش کروں گا اللہ ہم سب کو چاند رات بھی اور عید الفطر کا یہ جس کو عید سعید بھی کہتے ہیں یہ مبارک دن بھی اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھی بڑے بوڑھے ہیں اگر مدنی چینل پر ہیں تو برائے کرم آپ بھی مدنی التجا کرتا ہوں کہ جب لوگ گھروں میں عید ملنے کے لیے آتے ہیں تو آپ بھی غور کیجئے کہ کس کے سامنے جانا شر جائز ہے اور کس کے سامنے جانا شر جائز نہیں ہے ضرور اس پر غور کیجئے کہیں آپ کا جانا خود آپ کو اور اس بیٹھے ہوئے کو گناہ گار نہ کر دے آپ غور کیجئے ایک باؤنڈری رکھیے گھر کے اندر بھی باؤنڈری رکھیے گھر کے اندر آ جانے کے بعد ہماری شریعت کی باؤنڈریز ختم تو نہیں نہ ہو جاتی ہم گھر میں رہ کر بھی اپنے مطلب کے ایک اپنے دائرے میں رہتے ہیں طریقے کار میں رہتے ہیں تو اس طرح طریقے کار کے مطابق رہنے میں ہی آفیت ہے تو گھر کے بڑے برے بھی اب تو ان باتوں کو برا مت لگائیے کہ یار یہ ہم کو کیوں کہہ رہا ہے تو شریعت کی بات کر رہا ہوں تو میں شریعت سے ہٹ کر تو کوئی آپ کو نہیں ارض کر رہا ہوں. اور آپ اگر گھر میں شریعت نافذ نہیں کریں گے تو پھر کون آئے گا اب تو گھر کے بڑے بوڑھے ہیں آپ کی بات مانی جاتی ہے آپ کی بات سنی جاتی ہے آپ خود کو پا پالے بچے بھی قابو پالیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو میں امید کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق کے فرمائے اور ہم سب کو یہ آنے والے ایام اپنی رضا کے مطابق گزارنا نصیب فرمائے اور بالخصوص جو چاند رات آئے گی اس چاند رات بھی اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچا ہے شیتان آزاد ہوتا ہے اور وہاں کئی کا ایسا جیسے منظر ہوتا ہے کہ جیسے کہ لوگ جشن منا رہے شیتان کی آزادی کا بھائی چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کسی ہلکا گلا کرنے والے نوجوان کو پوچھو اس کے پوچھو کہ ادھر رکنا تو کہ جی آپ شیتان کی آزادی کا جشن منا رہے ہو تو بولے نہیں دھٹکا لگے گا لیکن اب سڑکوں کی حالت تو دیکھیے क्या دین, ہمارا اسلام ہماری شریعت ایک اچھے مسلمان کو اس طرح دیکھنا چاہتی ہے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں میں آپ سے ارض کر رہا ہوں یہ برا آدمی نہیں کرے گا ادھر, پا, ادھر عمر کا آدمی عموماً یہ نہیں کرے گا یہ ایک ایک ٹائر پر موٹر سائیکل یا آپ ہی چلاتے ہو اور جب سلیپ ہوتی ہے تو اسی رات آپ کے ماں باپ ہسپتال کے اندر رو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سر پر پتا بند ہوا ہوتا ہے اور دعائیں ہو رہی ہوتی ہے جب آپ واپس آتے ہیں ٹھیک ہو کر تو آپ کو بھی نہیں ہوتا کہ بازو کا دن کیسے گزارے اور گھر والوں پہ کیا بیتی تھی کیا ملتا ہے بھائی یہ کیا اس کو پتہ نہیں بولتے بھی کیا ہے اچھالتے ہیں آپ کیا ملتا ہے چار آدمی واوا کرتے ہیں اب وہ کیا مل گیا واوا ہو گئی تو چلو واوا ہو گئی سلیپ ہو گئے تو کوئی چار آدمی رکیں گے باقی چار سو نکل جائیں گے بلکہ نکل جائیں گے. کر رہا تھا. گیا نا آخر. نہیں بولنا چاہیے ان کو. مگر اسی کرتے کیوں آدمی آپ کو اچھا نہیں بولتا میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کا بھائی ہوں نارمل آدمی آپ کو اچھا نہیں کہتا لوگ آپ کو ڈیڈ ہشیار بولتے کوئی بک ہی نہیں ہے نا صرف اپنی مطلب کہ وہ اس طرح مطلب کہ हल्ला ہل کرنا پیچھے جو ڈبل سواری میں ہوتے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے پیچھے سے لڑکا وہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ چار لڑکے یوں ریسے لگا رہے ہو تو وہ یوں جا رہا ہے وہ یوں جا رہا ہے، وہ یوں جا رہا ہے، وہ یوں جا جا رہا رہا ہے ہے اور وہ وہ تو لیٹ جاتا ہے سیٹ کے اوپر روڈ پر نکل لے گا مجھے بھی تجربہ ہے دیکھے یہ سارے مناظر یوں گیا یوں کر کے اور یوں کر کے نکل گیا تو پیچھے مڑ کے دے میں نے بڑی ڈیڑھ اشاری تھی اب کی اب یوں نکل نہیں گئے بےچارے کار والے نے ہلکا سا بریک مارا ونا پڑے ہوتے کہ کونے میں فٹ پاتھ کے اوپر اچھا نکل گئے کیا ملا کیا کچھ بھی نہیں نا ایک تمیز کے ساتھ سڑک کے کنارے پر ایک تمیز کے ساتھ اگر نارمل اسپیڈ پر اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو کیا کار کے کھڑکیوں سے باہر نکل کر اور مطلب ہلکا گلہ کرنا کیا ہوا آتی جاتی کار کے اندر اگر کوئی مطلب کہ عورتیں جا رہی ہیں لڑکیاں جا رہی ہیں ان کو چھیڑنا کیا کیا اسلام اپنے ماننے والوں کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے چلو وہ بے پردہ جاری ہے غلط کر رہی ہے نہیں نہیں کر اس کو بے پردہ نہیں جانا چاہیے کیا اسلام اپنے ماننے والوں کو اس طرح دیکھنا پسند کرتا ہے کیا دین اس بات کی دعوت دیتا ہے کیا اس بات کو دین پسند کرتا ہے آپ کہیں گے یار تم بہت زیادہ شدت میں شدت نہیں کر رہا ہوں آپ کے اوپر یہ شدت تھوڑی ہے نارمل سی بات ہے اخلاقیات کی عرض کر رہا ہوں بہت اخلاقی سے بچنے کا کہہ رہا ہوں یہ بے کے انداز سے بچنے کا کہہ رہا ہوں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے آپ نے کہاں سے سیکھا ہے مجھے بتائیے کس مہزب محزب دینی سے سیکھا ہے کس مزدس آدمی سے سیکھا ہے نہیں نا نہیں سیکھا کسی سے آپ نے پھر کیوں یہ انداز اختیار کر رہے ہیں تو ہم نے یہ جو وقت آنے والا ہے اللہ علیہ ہم زندہ رہتے ہیں نہیں رہتے اس کے اچھے انداز سے خوبصورت انداز سے اور دینی انداز سے یہ عید الفطر یہ ہمارا دینی تہوار ہے ہمارا مذہبی تہوار ہے اسلامی تہوار ہے اس کو اسلام کے طریقے کے مطابق دینی طریقے کے مطابق اور یہ خوشی دینی طریقے کے مطابق منانی ہے نا اس کا وہ انداز تو نہیں نا اختیار کریں گے جو آپ کو کسی اور ملکوں سے کسی اور کلچر سے کسی اور قوموں سے میلا ہو اپنا انداز اپنا انداز ہوتا ہے آئیے کال سنتے ہیں پنجاب کے شہر باغے تر گنجات سے میں عرض کروں علامہ منی رنجم ادورے جو ابھی عمران صاحب کا جو ابھی بیان چل رہا ہے اس کے بارے میں میرے یہ تاثرات ہیں کہ اللہ کرے پوری دنیا کے اوپر اسلامی کا انقلابہ ہو اور ہر طرف مدینہ مدینہ ہو اور اللہ ازا پاپا جی سے جو آفیت فرمائے اور ان کا ساج سردا تک پر قیام رکھے جزاک اللہ کا بہت بہت شکریہ سرکار بہت بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور میں آپ سے یہ غیر کرنا چاہتا تھا ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا موضوع آج شو شروع کیا ہے بتانے کے لیے گزارک یہ ہے کہ یہ ہم سب کو مل کر ہی کرنا ہوگا اس میں یہ ریکویسٹ تھی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ چاند رات مسجد میں گزارے زیادہ اس بہتر نہیں ہوگا سب دوستوں کو اس کی دعوت دی جائے السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل یہ بہت اچھا مشورہ ہے آپ کا اور یہ اعلان ہوا بھی تھا ہمیں مسجد میں رات گزارنی چاہیے عاشقان رسول کے بے شمار مدنی قافلے چاند رات کو مساجد میں پہنچتے ہیں ان کے ساتھ رات گزاریے باب المدینہ میں تو امیر سنت عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں رات بھر ملاقات بھی کرتے ہیں یہ ملاقات مدنی قافلے جو چاند رات کو جو یا عید کے روز جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے امیل سنت کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلائی جو قافلوں میں سفر نہیں کرتے وہ آتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں اور رات بھر ناچتے ہیں اور الوداع اور پڑھی جاتی ہے اور خوب مطلب کہ ایک پیارا سا ماحول بنا رہتا ہے تو بالکل میں تو دعوت دیتا ہوں وہ اسلائی بھائی جو مدنی قافلوں میں سفر نہیں کر پا رہے ہیں اللہ کرے کہ سفر کریں کیونکہ جو ابھی آپ نے کہا نا ہمیں مل کر کرنا چاہیے میں آپ کی بالکل بہت پیاری بات کی آپ نے لیکن ہم اس کے لیے جہاں ہی صحیح نہ اللہ کو میں ہر کوئی چینل دیکھتا نہیں ہر کوئی بات سمجھے سنے مانے ضرور نہیں ہوتا آپ متنی قافلوں میں سفر کریں وہاں جا کر کے دیکھے ہم بھی عید گزار رہے ہیں لیکن اللہ کے راہ میں گزار رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں ان کو لے کر آپ مسجد میں آئیں گے تو ان اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا تو اچھی بات کی آپ نے اللہ کرے کیا ہوں یہ چاند رات مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں اور چاند رات ہو یا عید کا دن ہو ہم مسجد برو تحریک اپنی جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بھی اس موضوع پر کال کی اور حوصلہ افزائی کی تاثرات کی پٹی بھی ہمارے اسلام بھائی نے چلا دی ہے کہ اسلام بھائی تاثرات اپنے بیچتے چلے آ رہے ہیں تو ہر کوئی اپنے آپ کو چاہے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پر شریعت کا پابند کر دے اور ایک میں نہیں جانتا کہ یہ کہنے سے کوئی بہت بڑی چینجنگ آ جائے گی لیکن اگر ایک بھی رک جاتا ہے تو کیا اب تب اللہ قبول کرے کوئی بھی نہیں رکتا تو بھی اللہ قبول فرما لے تو مدینہ مدینہ لیکن ہمیں مل کر کچھ کرنا پڑے گا کوئی چینجز پریکٹیکلی سامنے آ جائے کیا یار اس بار کچھ لگتا ہے یار سڑکوں پر کوئی ایسی چیز ہے نہیں یار لگتا ہے لوگوں نے قبول کیا یار آپ سمجھایا بھی تو ہے نا ایک دن ہے دو دن ہے تین دن ہے مطلب کچھ وقت ہے آپ کے پاس نہیں ہے نا آپ غور کر لیجئے یار نہیں کرنا یار دوستوں سے اپس سے مطلب کوئی ایس ایم ایس کے ذریعے کوئی مطلب انڈرسٹینڈنگ کر لیجئے گا یار آتے سال رمدان نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا یار یہ, یہ بھی تو یادگار رات ہوگی نا کہ ہم نے اس رات کو گناہوں اور غفلتوں میں بد اخلاقی میں نہیں گزارا ہم نے اس رات کو یا تو مدنی چینل کے سامنے بیٹھ کے گزار دی یا چلے پھر عشاء کی جماعت سے نماز پڑھی اور ہم مطلب کہ گھر پر آئے اور کچھ مطلب اچھے کام کیے اور سو گئے اور فجر کی نماز جماعت ادا کی یا تحجد کی نماز ہمیں رات کو اٹھ کے ادا کر لی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہیں جا کر اللہ گلا کر کے تفریح کے نام پر ہم بد اخلاقی کریں اور اللہ کی فرمانی کرے یہ تو ضروری نہیں ہے آئے مسجد میں آ جائیں کہیں بھی نہیں جا سکتے تو بھی گھر میں رہیے اللہ توفی کا سکھر ہے کون سنائیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نجان شرح کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کل جو آخری دس رمضان المبارک کے دن ہوتے ہیں جہنم سے کا جو اشرا ہے اس میں نوجوان جو ہے نا بازاروں میں اپنی دکانوں کے باہر چوڑی وغیرہ کے انسٹال لگاتے ہیں نا اس میں جو وحیات قسم کے ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اونچی اونچی آواز میں ڈیک چل رہا ہوتا ہے اور جو یعنی کہ آپ نے ابھی جو الفاظ یہ چھوڑ پان والے فرمائے ہیں یہ اس طرح کا انداز ہوتا ہے تو اگر ان کے لیے کوئی مزنو پھول آپ عنایت فرما لوں السّلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کرے کہ یہ طبقہ میرے پیارے اسلامی بھائی سن رہا ہو مدنی چینل دیکھتے ہوں مدنی مذاکرے دیکھتے ہوں تو تو پھر کیا بات ہے مدینہ کی اب یہ کہ نیکی کی دعوت دی جائے انہیں پیار و محبت سے سمجھا جائے اور وہ بے پردہ بے کیا اسے اسلامی دہنے کیا بولوں لڑکیاں جو عورتیں جو ان کے پاس جاتی ہیں چوڑیاں پہننے کے لیے معاذ اللہ اللہ کی پناہ حیا کہاں چلی گئی اور پھر یہ اور اس کے دوست کھڑے ہوتے ہیں گانے بجرے ہوتے ہوں گے موسیاں کے چل رہی ہوتی ہیں چوریاں یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا, کیا لا بلا چل رہا ہوتا ہے کیا آپ کا دین آپ کا مذہب آپ کا اسلام آپ کو یہ کرنے کی اجازت دیتا ہے نہیں نا یہ رات پتہ یہ رات تو میں ایسے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ میں گناہ سے بچا کر رکھے پتا اس رات کیوں ایسا ہم کر لیتے ہیں نہ کریں اللہ کو ناراض کر کے کیوں ہم اپنی قبر و آخرت کو برباد کر رہے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا کرے اور آپ کا بھی یہ مدنی پھول ہو سکتا ہے انہوں نے سنا ہو ان کو لگا کہ یار بات تو غلط ہی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ قول سنائیے السلام علیکم وعلیکم و السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Uh, امام عطا صاحب میرا نام ماجد ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جو, جو آج کل اتنے سینما گھر جو یہاں پر فلمیں چلتی جا رہی ہیں اور اس سے ہماری نوجوان نو نو نسل جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے اور اور یہ ٹی وی پر بھی اس کا باقاعدہ ایڈ چلتے ہیں تو کائنڈلی بتا دیجئے کہ اس کا حل کیا ہے مطلب جو نوجوان نسل اس کی طرف گامزن ہوتی جا رہی ہے ہوتی جا رہی ہے اس کا کائنڈلی کو حل بتاتے ہیں تاکہ ہم بھی اس سے بچ سکیں جزاک اللہ تماشائی ختم ہو جائیں تو تماشا دکھانے والے خود ٹھنڈے پڑ جائیں گے ان کو سمجھانا اب یہ میں کہ کیا عرض کروں آپ کو جو یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی ہمیں کس پہ گن پوائنٹ پہ لے لیا کہ دیکھو ورنہ شوٹ کر دیں گے آپ کہیں گے کہ ہم سے رہا نہیں جاتا تو منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں روکنا ہی ہے نا اب رک جائیے حوصلہ افزائی مت کیجیے گناہ کرنے والوں کی گناہوں کی دعوت دینے والوں کی حوصلہ افزائی مت کیجیے ابھی الحمدللہ للہ از بجل نیکی کی دعوت دے رہا ہوں برائی سے منع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ فون کر کے حوصلہ افزائی کر ہی رہے نا اپریشیٹ کر رہے ہیں میری ہمت بڑھا رہے ہیں آپ میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں آپ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں اللہ کرے کہ یہ اور مطلب کہ نیکی کی دعوت عام ہو بہت طرح حوصلہ ازے کر کرنے والے معاملات ہیں آپ آ جائیے مدنی چینل پر مدنی چینل پہ آپ کو سکرین پر ٹی وی کے ساتھ بیٹھنا مدنی چینل آپ کو گناہ سے بچ کر گناہ سے بچا کر اور بچ کر آپ کو سلسلے دکھائی رہا ہے نا اب میلے سن مدنی پھول اتنا فرمان چلیں ہم ہیں اور آقا کی آپ احتکاب میں رکھے جائیں گے تو یہ بھی یاد رہے گا کہ ہم نے فیضان مدینہ میں احتکاب میں یہ سننا سجائیے ان شاء اللہ انشاء اللہ نہیں انہوں نے تو روٹی بھی دم کروا کے لیے ان کی فیس زیادہ ہونی چاہیے حاجی امین ہزار ہے فیس کب دم کروا کے روٹی بھی لی ہے دم کروا کے روٹی بھی لی ان کو تو ہاں نیوالا بھی کھایا روٹی بھی لی ہے وقت میں مدینہ ہو جانا چاہیے ان ہائے ہائے کل کا بھروسہ نہیں ہے پل کا بھروسہ نہیں ہے کب انجینئر بنے گے کب ہم آپ کے پھل کھائیں گے ہر مہینے تین دن سفر تو ان شاء اچھا کو اللہ کو پھر ہمارے اللہ خیریت سے لے جائے اس طرح بھائیوں کو سلام کہیے گا میرا وہاں مدنی کافلوں کی دھوئیں مچائیے ان شاء ان ان کو بھی ضرورت لگتی ہے پرچے کی ماشاء اللہ اب ملاحظہ کر رہے ہیں یہ جو طبقہ جو آپ فیضان مدینہ دیکھتے ہیں نا انہیں بھی مسلسل یہ ذہن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ مسجد میں رہیے چاند رات کو کافلوں میں رہیے یا آشکان رسول کی صحبت میں رہیے مطلب اتنی مطلب تیس تیس روز گزارنے پورے پورے ماہ رمضان و مبارک کو گزارنے کے بعد بھی مطلب ایک رات ایک گھنٹے کے اندر تختہ پلٹ سکتا ہے تو جو رہا نہیں اس طرح ماحول کے اندر اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر کیا حال ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ ان مدنی پھولوں کی مدنی مہک سے اپنے مسام دماغ کو معطر کرنے کی اپنے اطراف کو مطلب کرنے کوشش کریں گے ایک اور کال سنتے ہیں کیا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد ارمان اطاری باب المت کراچی اورنگی ٹان سے افکر ہوں پر آپ یہ ارشاد سنائیں عید والے دن اگر دو احساس یا کسی کے گھر پہ بھی ملاقات کے لیے جائے تو کھانے پینے کے لیے بہت زور دیا جاتا ہے اب کیونکہ کے ماحول میں ہمیں پیڑ کا کپڑے کا سہن دیا جاتا ہے اس بارے میں فرمائیں گے کیسے بتا اب پتہ عموماً اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کتنا کتنا ملے گا ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا سا لیں صحت کے مطابق لیں اور احتیاط کریں انشاءاللہ شاء اللہ تھوڑی بہت عموماً کو بھی مہمان جائے گا تو اس کی کچھ نہ ضیافت تو کی جائے گی میں تو ویسے مدنی چین کے ناظرین کو یہ ارد کروں گا کہ کوشش کر کے مہمانوں کے لیے ضیافت بھی کرے تو کچھ ایسا ہی رکھے جو مزیر صحت نہ ہو آپ کو طبی حوالے سے میڈیکل پوائنٹ ویو پر بھی الحمدللہ اس وقت مدنی چینل آگاہی دے رہا ہے اور ظاہری باتلی حوالے سے درست رہنے کے میں مشورے دیے جا رہے ہیں تو مگر یہ کہ ایک کیلکولیشن بھی بنا لینی چاہیے کہ یار اتنا تو مطلب کہ ادھر ادھر جاتے تو تھوڑا بہت ملتا ہے تو تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا, تھوڑا کر کے اگر وہ بھی احتیاط کے ساتھ لیا جائے تو حرج نہیں ہے اور اگر آپ کو چلتا ہی نہیں تو کہہ دیں مجھے چلتا نہیں ہے تو انشاءاللہ شاء آپ پر زور زبر بھی کوئی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قریب کی مسجد میں جانا ہو رہی ہے میں جواب دے رہا ہوں اور آپ چلتے ہیں امیر سنت کی طرف وہاں پر کلام ہو رہا ہے انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اللہ نے چاہا تو زندگی رہی دو